یا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ اسمان اور زمیں بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پان سے بنا تو کیا وہ آمان لائیں گے